اوزو باللہ من اور جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شدہ شہسن سلام عرض بتائے دل, دل کے گہرائیوں سے اور جنگی سلسلے دس وار اتوار حوالے کا اصول <سؤال> دقاد نا مختصر درس تھن چپ تو اصول دقادی درس نمبر پینتیس تھرٹی فائیو فرمچ نانے کا تھن چپی تو ہی خاص چھوٹے چن چن فون اور یہ پادنی درساں قیامت موضی کا تو اہندامی باسکن تھا قیامت ہوئی موضی کا دب باسکن چھ فن اور ادالن سے سابقہ بحث کن انسان تھن چو کہ امبیا لاہوں سے انسانیت فلاح بھر انسانی اللہ خلا سصب سے تھن چپ دہم ترین عقدہ انگس کا چپ و خدائی تو ہی دن خدا عالم خری گرگِ سہ مزاد کما حق معرفت اور خرگر ذات کوئی عبادت و بندگی اور ایج جب قیمت قیامت لو فضا اور قیامت حوالے کے اور قیمت حساب کتاب سزا جزا بہ جہنم سرات اور آخرت میزان سوال دی تمام سوال قبل ہنجہ اور دی آخرت شیخ وقن کیوں ہو آخرت بحد جہنم انتما پیغامہ اور خود بحج جہنم صفات اور انسانی عمل نتیجی خدا سے من مت دی چو آخرت نروم بے نہاط اجر ثواب اور, اور غنی مولا بے نہاط عذاب اور تکلیف دی موضوعات کی نقرانی میں شب کو زیادہ بحث سنست اور سابقہ بیام سلام تعلیمات کنی سن. حضرت شاشر محمد نورواش رحمۃ اللہ علیہ فخر سن ہاں جی قیامتی موضوع کا تفصیل کا کام جامع انداز اندازِ دریا پذیم بند بے شکن ہاں جی دریا پر گیمسوں بجوچی بند شکل قیامت دے قرآن انہوں نے کم از کم دی ایک ہزار سے اوپر آیات تو دے آیات کن گا موت گا مختصر جملات کن انال عقائد کن بیان میں سر توخریف آپ سے کسل بھی مت کی قیامت موضی کا وہ عجیب انتہا تھا ان القیامت لے مومن کن لے مسلمان کن خدان گامی کا واجب ان اعتقاد یا بج یہ کہ قیامت اللہ کے سمنی قیامت یقین دوسرا آفاکی ہتن روح اور نفس شوق آفاق و اومت پہ قابش دیر شوق و لوم قیامت آفاک انسان رکوئے شوق و بیس ہوئے ایک موضوع آفاک حارج عالم بولا دنیا بلو اوم قیامت تو ایک قیامت اور ایک قیامت آفاکی البتہ اسلامی عام اعتقادی شعبوں نو قیامت موضوع سادہ بس بیان بس بن کہ بس قیام الفاق کو انسان انگامہ ششف باللہ یہ آنکھوں زندہ واحد پین اور سو سے کوئی عمال اپنے حساب کتاب سزا جزا واحد فن اور دل ذکا اور صدگی کا موضوع بیان بصد دینا گئے واقعی حساب سزا جزا ہاں سرعت میں دان دی بحاس بحث جہنم دین سا بسکت ڈوں گا اما جو ہے جا ساثت علیہ الحما سے اور یونی اہل اسلامی اسلامی فلسفہ والوں سے عرفان والوں سے قیام اللہ قسم اور دی بحاس جو سی مل صدرا سے پوری فلسفی الحیاتی شوبین حکمت مطالعین شرط جو تو وہیاں سے عرفان بزرگ بابا ہنسوں اور معرفت عالمہ دارش کو نعیت پہ دے بزرگ ہنسوں سے قیام اللہ شاست بیان بہت یا ترخوی کا قوم بیان بسیت کی قیام اللہ قوم یوقت نسبت کہ انفسی اور آف حاکی دین آئی کا سندید اور انسانی نصف کو میں قیامت سیک اور دی دنیا پگا آف حاک انسان سے انسانی ظاہری جسم کو اور دو علاوہ کائنات و لمت پہ قیامت ہو دینا کے سلم و کُ المن حما اور دین ایک نشرِ گو میں قیامت عن فسین قیامت آفاق نہار ایک اللہ اربات اور جون میں قیامت پلس قسم اور آفاک دنیا پہ او میں پہ قیامت السن قسم جی قسم چوپ سنتے قیامت کبرا دین دبت چھور قیامت بڑی قیامت وشتہ درمیانی قیامت اور عظمہ بہت بڑی قیامت یعنی چھوٹی قیامت بڑی قیامت درمیانی قیامت اور بہت بڑی قیامت جب جگہ قیامت چار قسمیں چھوٹی قیامت تو کبرا شوقہ قیامت بڑی قیامت وشتہ درمیانی قیامت اور عظمہ سب سے بڑی قیامات بہت ہی عظیم قیامت. تو دیو جگہ خریف آپت سے قسم کہ انسان نسل کو اوم قیامت کو لسن یافظگا قسم جھی اور آفحاق اور عید کائنات والے قیامت کو لسن یافزک قسم جھی تو دیو جگہ کل قیامت بلا خریف آپ سے آرٹ قسم نش قیامت بلا قسم جی اور آف حاق اللہ اومت قیامت بلا قسم جی چھوٹے قیامت بڑے قیامت درمیانی قیامت اور بہت بڑے قیامت عظیم قیامت تو دب جگہ قسم دا اور فل وقیت بیان بے سے شاسی صاحب سی اور قسل بغت کی بندے معملہ دے قسم وقیت کی کا فلا اعتقاد وسلم قیامت دین نئی قسل بغت کی قوین اور قیامت انفسل کی دے قسم بھی جی سیکھا ان نسب کو قیامت دے قسم بھی سیکھا شورا کھبرا غصہ غذمہ جم تھامہ روحانی مدارشن انسانی نفس تذکے نفس ابتدائی مراحل کے نکیوں سے آخری فنا اللہ بقا بقاب دے دعلیٰ منزل بگت ہونا انسانی وجود کو خدائی صفانی تمام آسما اور صفات کو مظہر بات تو خدائی صفات سے انسان متصف واقف تو نہیں کہ خدا ممکن انسان ممکن الوجود ہیں یعنی ہم با خدا سے خلق وجود بنتے ہیں لازم ممکن الوجود خدا ذات و واجب الوجود اندساہ ما ذات او ازلی نیتین اور ابدی تا نیتی تو ذہر انسان تام دغانا تر کہ تو خدا ہرگز و ہرگز و ہرگز موین اما فینو لہمس حق امامن فینو بین ایک عظیم بے حد علم و سچ گوئی اے قدرت اومن فین کمالات روحانی گاما ایک انسان کامل کی اومن دو گامہ اومن تو دے قیامت عین خشی ہوئی دِ مدارش کُن انسانی نفس روحانی ترقی مدارش کُن ہاں جی یو لا لرفان سی اویا خن سون اشا جس طرح مختلف مدارش کُن کو میان میں سے عالم شہوت عالم شہادت دی نبی میں عالم ناصوت سنجرت دی عالم ب شک پہلا عالم پو دے نبیوں سن عالم ملکوتی خون داخل روحانی ترقی سوچنا دینبیوں صن خوں عالم جبروتی داخل مزید روحانی ترقی شوثنا دین خوں عالم لاہوت داخل مسجد ترقی سوچنا دین خوں فنافِ اللہ اور بقاب اللہ منزل پو بقاب اللہ منزل کو جو سب سے آخری منزلیں خلائی انسان سے متصف سوچنا خون دے انسان گنظمن شامل وت کی ابدان ہوں فرشیون ارو حمر شیون بظاہر سے گاندان امبو دغلام خرید انسانی زندگی تو ترقہ لیکن خون وہ ملہ ملا نے جسے معلق اور آسمانی اور الٰی حقائق جسے خون وسطیت خون عظیم معارفتی امور کن لا اموزن وید جو عام اموزن نواز پی تو جو ایک روحنی مدارش ان قیامت انفس لا امد پی قیمت ہو اور باقی عالم افاغ لا امی قیامت کن دو انشاءاللہ آدان توشک جی بے دو دی دنیا پا لا امی قیامت دنیا دنیای فنائی دے مختلف مراحل کنی تو حضرت شایسی چاوز قسل بھی اس کے دی قیامت پی اس کا کل نمین ہما علار باتی اس کا لقصہ مجید شغرا و کورا، سنتا قیامت شغو قیامت گزتہ و عظمہ درمیانی قیمت اور بہت بڑی قیمت چھاسیز کا سالمیت کی دِ قیامت قسم میں شکین ہوں اگلا دیکھا جائے تو قسم و یاتقین ہوں ان اور آباکین یسکین ہوں سے جب نیک عمل کن کھری یا قیامت کنین قیامت مدارس کنی نکو کامیابی فری خوشی جب فلوق بھی آنا اطاعت اعتیاط اور بندگی بھی خلاحطاط و بندگی وانخلس ثواب دی مراحل خلا ثوابیت خوشِ نور و لصبِن سن و لقاب اگر خوش غنی لذبِ سن دم مراحل الغامین خلاقابل سزائیت خدن خدای اللہ عفق کے خدائی دی اسلحمہ قرآن آیتِ مطابق ہمیں یہ امن مثق الرۃن خیرہ ہمیں یہ امن مصالطن شریرہ دی اصول مطابق خدا سے سرٮٔے قسل بھی اس کی سوچ گیسی امن گاہ سوچی یا من خوشی عمل خوش عمل سے مسقال ضرورت زررت ضرورت وجن برابر ذرہ یعنی ذرا چیزیں چنتے بن کھڑے کھیرے نہ آخری وہ چھوٹا حصہ جس کو اور چھوٹا نہیں کر سکتے ہیں آج کل چلائیں ایرٹم مالی بات آج ائیرٹم کو بھی تقسیم کیا دو لسان ذرا ضرت اور لیکس چنتے چونٹی لسن عربی زرا زرت تو مسل مسقال ضرلت یعنی مل لیک سنا نکل متوں میں حد تک سنتے نیکی تک بہن باسن تو ضائع وحمت خدا سے جی بہن سر ضائع خیر نیکی ویسنہ یا رہو انسان دے بے لیا میامال ان کے سامنے پیش بیچ پہ وحلات دے نورو عمل پخلت ہومین اور دے امال پوئی ثواب پھلتھ ہو میں یہ عمل مسقال ضرورت شرا ذرا اور سوچی سے ضرورت کے حساب وہ ہو سے گناہ بہن سن دو کھلا دو, دو گناہ فل بتھومن کے سامنے حاضر بین اور دو بی سزا پھلا چھاپ و گنہ پڑے گا البتہ اگر شفاتِ مراحل کو نین کھلا بخش سے مسونا تو جب جگہ شاشر علیہ رحم شاپ سے جا جوحنی مدارش کن یہ قیامت قسم سامعین کھری کوری حساب ہاں نخ قیامت کی نیاسی نورو نصب پہ صاف و نحق و پاک سے پاک ستر وے ہاں خی نہ گناہ خندا کو دب و دغن ہوئے خے کا صفہ اور چلا اور نورانیت الہی سکھو سے کھو متصف ونوئے عورت کی واسط ہو وجود کو خدائی الہی وجود وط و نہ آپ خوشن گناہ ہے صغرہ خبرا ہر چیز جتنا آپ خو پ پاک خوشریت متحرکہ سرت حد سو فیصد عامل ود اور خوشی اب نہ صرف گناہ بعمل بلکہ گناہ کا وہ سوچتا بھی نہیں ہے اور و خیر پورا وجود خیر پیروت اور خوش خراب عمل صالح میں پا کا قسم گناہشی کا فش و فجوتی ہر قسم انحرافی سوچ خدم و دماغ عمد بلکہ وہ ہمیشہ حق حق میں بدغ حق سوچتا ہے اس کے اندر حق ہے اور حا کو خو مبلک حق کائناتِ ہر شاہ لات بھی کوشش ہو اور حق ہدایت کو اشین خلا د مقام بل مقام مرشد درد ہاں جی مرشد عالم در جگن غو سر قطب عالمی درجن جگ میوں بھرے باعث ہدایت ویت میوں بھرے رہ بھر و رہنما وت تو دیر روحانی دی جو قیامت ان خصی مراحل ذریعہ تو یہ فری حضرت شاسد محمد اب دی بھی بھی قیامت نصف قیامت پہلی قیامت چونکہ میدان روحانی میں دارے یو فری حضرت شاش محمد الرواش نفس قیامت میت پیلاس گا مولا بیچو تھات پیلاس کوئی میچو کہ ہم لوگ ہم لوگ دلاس پہ آم لال کھلے یوکی آپ کو کئی مت روز دکھا مت لوپین کس جمال لوگ کیامت لگے جگہ او کم سوائے مفوم پہ ماروتے یعنی کھولا پنج قیامت سغرا پی نو انسان لا کھلا گناہی کے کھلا عادت سوثے شیش کے فجور کے خو آدت سوشے گنان سگر ہاں ہر کچھ میں بےمانی لسمس دیکھ نہ تو کے کہ تو بس کر دیکھا کوئی نہ دے غلط لسکن گامہ بے ش نخو ذوق سے ہاں ہر قسم کے شرمناک گناہ کن ذو ذوق سیاغت نہ صرف خواہشات کو نخو ذوق سیاحت کھل دوں تعبت خود تھد نس بلکہ نیک اللہ روزی و خدا تھت پہ نورو لسکن کو خیز شامن اخلاقیات گامور تبدیل کو چکے ہاں جی سے توفے نہ آجو سخاوت تنگ خو شجاعت حرام خوری بت پر کھلا حلال زاد پہ کھلا عظت منت ہاں جی اور روزی سستی پر روزی پابند اور ہر میں خدا مذہب لسیت پنیر سے خدا تھات پر لسف کن اللہ رہنما بیت یعنی دی قسم جی نقل و حت پہ لسکن گامہ خلسخل حت پہ لسکن گامہ خلا بے مچھوپا توبی ذریقہ کھول لہم و لسف لکھومت کو اور شامل تھانی ویسے ویسعت کو اور دی لسف و یقیناً ان توبہ انسان سوچے اختیار کے بچے ڈانڈے کا توحبہ ویسے توبہ میں ہوئے ورنہ سوچے اختیاری کا توبہ طائب سو سے سوچے سے نازوں خدا مذہب پیغمبر مذہب پی دے غلط لسن گامو خدا پیغمبر تھت اور سوسے زندگی و خدا پیغمبر تھت پی زندگی سے سانسی تامہ سوسے دکھ لنگ کردار رفتار گفتار عمل گاما خدائی زندگی و خدا رسول تھت زندگی و چپا خاندے مرحلن کیوں من جل جمن موت احطی قیامت, احطی قیامت احطی انسانی نس, او نس او کو لو بھی قیامت نس کو لو می قیامت سکھو میٹھ پلت گاہوں کو سے پھر اصلاح پیداوید اپنے نس جو ہے انسان ہے لاکت رول قرآن یاسن کا انسان ہمیشہ اور بہت زیادہ حکم بلد دوفری دیکھ مرضی چلائے وا با ہاں کھولا ہیری توبہ یہاں سے ہری اختیاری کا ہری خوشی کا خدا رسول سم سے یا گناہی غرا سے آخرت کو تباہ و فلتھوں سے خوش توبہ طائبت اور سوسے کردار رفتار گفتار اعمال اخلاق عقائد ہر چیز خوشی اصلاح اصلاحت بسن ایک عبد صالح کی زمری قیمت اور خدائی صفات لحم الحم ال صفت گامہ گا کمد کی گان کیامل صفت گامہ خرین آجون دو نقاریمن و صفا کی نقو نور وط اور لہم و صفحات کی نامہ خوشی عملی بد خدائی عبادت بندگی اور تمام اچھے حلاقیات سے خود کو متأثر کرتے ہیں موت اختیاری ذریقہ یعنی طوبی ذریعہ تو دلزمین قیامت شعرائے عمشی خردی عبادت کا عام القیامت شعرالشیہ بہار بار انسانی نصف لومد چنتِ قیامت پشن دین ف تم ف تمی دا نفسل امارت یہاں ش چپ نفس, نفس امارو بسو نفسل عمارت بسخ ہمیشہ گناہ ر الحکم نفس امارو ش چپا شب دکھا موتن اختیاری اختیاری موت کا رے آئیں اختیاری کو خوش چکا اختیار کی شپ ملا دیکھو سچ مجھے چپ دو ملازمین میں یعنی خوب متھ پی لس گامنگ لسکل جو کہ نیک اعمال انی خوب میتھ پی اور خو پی سے گناہ لسگامی شکن کو خوق بھی تو توبا دی توبا دی توبا کا ذریقہ دل موت اختیار جیسے موتا نے اختیاری بھی توبہ توبہ بے جگ سے پھلا تو بھی ذریقہ خوشی جگت میری اختیار کا اور خوب تھت پہ لس گام پھلا روک بھی توبہ شکن بے منا اللہ توقی حتی لیکن شرمناک لذت کن ہاں جی حصق و حجور کن گناہ کن حرام خورین حرام کن خلاف ایفیت لسکن جنگ گامی کھو گر پیس مرتخبت پا با جسے تو بھی دریکہ دن گامی سجنا کھولا سا مارو اور نہ سہ ماری مرضی و چلائی و چھٹمت ہاں جی لذات وق شرمناق لذات کن سجنا و شہوات القابہ لیکن انتہائی کبھی اور خدا پیامب اللہ ناپسند بھی دے خواہشات کن گامی شذنا یعنی ہر قسم گناہ برے اخلاقیات جن گامی شجنا فینت خنا جی کا ماکرائے جی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یافتہ مقال رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ مسلمان کلمومن کن مو تو خدا شی قبل انتا ہوں تو شابن بینوں یعنی ظاہری موت موتوں سے کتی گوشن محبن گو بینوں کھدان ششک یعنی کھنتی نفس ام مارو جو کہ خدان الگناہ رلد دعوتی فش کو حضور دعوت بے ادوی ہر کچھ میں گمراہر اللد دعوت بیاتپی دے نفس و شجک دے سوچ اور فکر بہ خطین اور لحمد سوچ گامہ دو بدل خطین آج تم برے اخلاقیات اور فِش کو حجور گناہ جم گامی شجن خدان خداں پاک بس جمن خدان خاری سو جی اور نورو لشکر شجن خدان خطی کردار رفتار گفتار اعمال پو مزین اور منور بس منہ تو قبل انتہ منہ تو شاپ شس و تی ہاں اور خرید نصف زندہ بس بالحیات طیب دل تحمر زندگی ذریعہ یا ہاں جی دس تحمد زندگی بل حیاتِ طیبۃ جیسا ہم زندگی بھی ذریقہ سائیں خری نسرا دین زندگی تو زندہ بص دلہ حیات طیب شہز پاک و پاکزہ دولا زندگی شہز دے پاک واق زندگی آواز ہوں گے اللہ تلا تد جاغزہ زندگی آنت ہو مین اللہ بلا عمالِ سوال حتی مگر نورو نرو نورو لشکن ذریقہ میں اتبا عمل سوالح ذریقہ میں اتبا یہ نفس کو زندہ بحم میری نصف اللہ حیات طیبہ پاک زندگی میں اخلاق ولاخلاق الحمیدل مصلاحت انسانی کردار سازی بیات ادبی فناجو اصلاح پیدا ویات بھی پی دل لحم و لحمہ اخلاقیات ہوں سو چناجون کیوں سمت پا زنگ نہ سچائی نہ یقین نہ خلوص دل نہ ہاں اور سخاوت نہ شجاعت نہ علم نہ معرفت نہ اہل منہ دی تمام افضل درگزن لکھ مت پروگرام ساتن انم سے اور شھر روزہ عبادت بندگی اور شریعت متحرکہ کماقہ دل ہنسوں سے میں تھا پرانی سنت کی روشنی کے زندگی وہ او شمد بار انسان لا انسانی مثبلا دی پاک اور طیب زندگی وہ خل متویت پن پاک اور طیب زندگی ہن جے گردش گن مگن میں لکھ گشیں نہیں دکھو گشیں گڑ کھور جلا پاک و طیب زندگی اسلامی نقطہ نگاہ سے روحانی نظمِ البتہ جن حلال ان میں شرح میں جائز نکلا شرعت کی کھلے اجازت میں سکے تو آپ اچھا کھائیں اچھا جی اچھا پہنیں اور آج کل سواری استعمال کریں جس میں اشراف کا پہلو نہ ہو تو پھر آپ کے لیے جائز ہے شرد نے تو جائیں شلمل لیکن عام بھی متو لے خوش نصیب سر دیکھ یوں خوش نصیب یو لپاکزہ زندگی یوں طیب زندگی شسد اور جب کہ خواہ پوکھے اخلاق پوکھے عمل پہ ٹھیک مین نسیب ہاں جی وہ شرابی ہو وہ خبابی ہو تاریک و سلاد ہو ہاں جی جی مرے جامن گامہ یود پھر ظاہری دی چیز کو لیامن آج کل مدلہ خوش نصیب شسد لیکن خدا رسول نظرین یعنی کہ بزرگان دین نظرین خوش نصیب اور حیات طیب پاک و پاک زندگی مالک کو دے انسان پر جس نے گناہوں سے توبہ کیا ہاں جی اور خدائی ر اللہ لوس اور شرمناک گناہ خون لوس اور بری شاہوات نشق نو لوس خدای رل اللہ اور سے وجود کو ہاں جی آ مال صالحہ نورو لسکن کا مافیاق نہ روزانہ خدائی عبادت و بندگی نا احتجاط نہ دوں گام عادت بیس اور تمام لحم لح موافیتوں صبر تحمود ہاں جے ثقافت علم معرفت الہی آف و درگزر علم بردوباری اور سچائی ہانج اور دل لیہوں لہموفیتوں گام کا خواہ متثر بہت بچنا اور پھر کوئی ایک اطمینان نش کے ساتھ پوری سکون کے ساتھ چاد بن خوشی خدائی گاہ حکم جی کو نا فرمانی بن مت مت بن خدا سے جی کھولا ایک اطمینان نش جی سکون کی شہزت کھوکے نفس سے مطمئن نہیں منزل کے تھوڑے تھوڑے من دے میل زندگی ر حیات طیب پاک و پاکزہ زندگی خدا تت پہ زندگی رسول تھد پہ زندگی اور دی میلہ چونکہ اس نے مرنے سے پہلے مارا ہے نا دنیا ہی میں اس نے مرایا اپنے نفس کو مروایا ہے تو کھولا جوں ہی یہاں سے بند کرے گا تو ڈائریکٹ وہ بحث پہ چلا جائے گا کھولے یہاں آخرت عذاب سے تکلیف سے یقیناً خدا کھول مقام معاشی کا نیل ہوا آخر تمام منازل کن چونکہ اس کے عقائد بھی صحیح ہیں پھر اعمال بھی صحیح ہیں پھر اخلاق بھی صحیح ہیں پھر کردار بھی صحیح ہیں خوش بری وجود پو ہاں جی صالحہ یہ ذریعہ اور طیب اخلاقی ذریعہ اخلاق ہم خوشبری وجود کو فری نصف و زندہ وصد فری نصف حیات طیب خوش شہزۂ وصد دو ہری اب یہ بندہ جو ہے الہی انسان ہے خدا تھاتفمین رسول تھت فمین ہاں جی اور خو اب حقیقی معنیٰ میں پاک کو طیب زندگی لکھن دی انسان بوئن ورنہ حضرت شاثر محمد نرواز ثقافت روشنی تعلیمات روشنین ہاں جی موت اچھا قیامت سغرائے انفسی انسانی نسب کو او مجھے چھوٹی قیامت بچین سک تو بھی ذریعہ ہاں جی غبا نقامی تمام گناہ خن بورے اخلاقیات کن نسکرے نا اور س نصف تبدیلیوں سے سوس نصب و سسو سصب و اعمالِ صالحہ اور نیک عمل کن کے اچھے کردار کن اچھے اخلاقیات کن نڈے سے متصف بیا اور سوسے ناجم ہر قسم پاکیزگی پیدا بیا نورانیت پیدا بیا اور ہر قسم کے گناہشن سوس و تقریب بیا سوز بہن و انسانی ناجم پاکیزگی و اچھے اخلاقیات اور اعمال کن واگشن۔ جن یوں نے چوباہم ترین چیز پہ انسانی فاق روزہ ہاں جی عمرہ ذکر الٰی تلاوت قرآن ہاں جی الہی الٰی جم گاہت ہے انسانِ ناجو لحموں اصلاح پیدا بھی نو بہت بڑا دخل ہے اور یوں امب امب و شریعت اسے حلال بس بھی چیز کو نظات کو حرام بس چیز کو نشو مت اس کا بہت بڑا کردار ہے ہری نصف و پاک بینو ہری دش عبادت کو ہری روح کا مثبت اثر پیدا بھی ہاں جی, جی زبان پر سہما دکھو یہاں شیخ کا الزام تراشی میں بہتان تراشی میں پیٹ چیک پیچھے غیبت بن میدو کو اور یہاں جی زچسپ حلال دکھو حرام خوری اری ناجو میدو کو ہاں یہاں سرکاری ملازم چننا یہاں ڈیوٹی صحیح طرح سے حلال, حلال کا مائزاد تو۔ یان تاجر چننا حلال ترقی کا کمائی ویا تو ہاں جو اوجین غل متام دوکھا متامہ اور میں ویا اور گاہر چ منچین ہاں جی سنت پیشین نہ خری سنت بھی نری پیشوین خری ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا وا ماں چین جو نیری نا جن کا پھر صحیح اصلاحی خدا پیامت تھی اصل انقلاب ہو اصل قیامت نہ سلجین کہ کو رشوت کی آدترین رشوت بند کو حرام خوری عادت ہو پدرین تو حرام خوری شدن خورے اصلاح بس اب وہ حرام نہیں کھائے گا وہ ڈیوٹی دوٹ صحیح نہیں دیتا تھا اب تو ذہن صحیح ڈیوٹی تھا شروع شروعت ہاں جی اور خوشی شاید درخواست کن مین چھٹی لینے سوسل چھٹی سن مین خرومیت بلکہ کمال لے دیا ناری صلاح سُسے معاشرتی زندگی معاشی زندگی خوشی اصلاح پیداب حلال رزق جو ہے چوک سے اہم ترین مقصد اور مشن جو ہے شاید انہیں شج بونا اگر یعنی رجق حلال میں سونا ہاں جی یعنی کلا کاروبار کو صحیح مسونہ یانگا سے لسکن شرع مسونہ دیوال یعنی عبادت کن لچانو میں دو طریقے یعنی اصلاح میں بل یعنی رفتار گفتار اصلاح میں بل دوہری یعنی ناجوم روحانیت ووملہ ہاں جی خدا نے یانگا قریب والا یعنی جو موت قبل قبلان کا صحیح معنیٰ یعنی نفس و شکبلا یعنی معاملات کن صحیح واقع جس طرح عبادات اور اخلاق کن صحیح وا نوبو یمبو, یمبو دو پسند زیادہ صحیح ہو یعنی کہ اہمیت کو چیز ہو یعنی معاملات کن یعنی معاشی زندگی وہ یعنی کہ منڈی حقوق کُن ہاں جی جن گامی زیادہ اصلاح پہ کھیال یا پسند دو سو میں پھر یعنی عمل کو یعنی والا فائدہ تعمیر یعنی کہ آپ کی عبادت بندگی والا تعمیر دو بال یقیناً یہ نا ایک لحم و اور یہاں ایک پاک اور طیب زندگی بھی خدا سے تو یہ فونوں کی خدا خدان سملا دی قیامت انفوشی ہوئی مقام بھی کتھوں نے سے اصلاح رفتار کردار گفتار توبہ بہت آئیشوں سے سوچے نا ایک لحم و انقلاب کی حمت بھی سوسے ناجو سوسے کردار صاضویات بھی سوسے سے عمل سازی بھی ادبی سو سے معیشت اور صحیح اصول کا استوار بھی پی میں کا ظلم ستم شاہ میں چوری ڈاکہ رشوت خوری پھر اس کو ہو جوں گا محض طوبہ سے ہاں جی قیامت صورایہ یا خوشی کا سوسے سے نصف لموت و قبل انتمۃ و اتحط سو سے نصف قدی موت پر کیوں سے اختیاری موت سونا یقیناً بے اللہ عملہ عر خر خوش نصیبی ہی نصیبی ہے بحش ہے آرام ہی آرام ہے منہ دابل خدا انگیلہ تحمدین دین نورانی تعلیمات کن دین نورانی تعلیمات کو صحیح سمجھوں سے یونی کا عمل پیرا واد پی اور سوس ناجو ایک لحم و انقلاب کی حکومت پہ سے اصلاح بھی آدمی کا عملہ تمام مسلمان کو لے آ توحفی شذب سے اللہ آمین عرب